اور اسی کی حقیقت جو ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا ایک تو مورس بکائی کو ذہن میں رکھیے اور ایک اور شخص کینیڈا میں ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے کہ جو امبریالوجسٹ ہے اور اس کی جو ٹیکسٹ بکس ہے جو ایمبریولوجی پر علم جنید یعنی رحم مادر میں جو بچے کی پرورش ہوتی ہے کیسی ہوتی ہے کن کن سٹیجز سے گزر کر ہوتی ہے یہ علم جنید یا ایمبریولوجی تو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے دنیا میں اس کی ڈاکٹر کیتل مور کی وہ حیران رہ گیا کہ میں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا کہ آج سے چوتھا سو برس قبل جبکہ نہ مائکروسکوپ تھی نہ ڈسیکشن کھوتا تھا ابھی ہیومن باڈی کا یہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے وقت خلق نل انسان سولارتما سما جالنا فطن فی قرار مَّكِينَ سم خلق نلطفت یہ کہاں سے معلوم ہوا اور واقعہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح تعبیر ممکن نہیں تو یہ حقائق رکھیے کہ اگرچہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے لیکن جن سائنسی حقائق یا جن سائنسی فنومینا کی طرف قرآن نے ریفر کیا ہے وہ یقیناً حق ہے چاہے تاحال ہم ان کی حقانیت کو نہ سمجھ پائیں مثلا آج بھی مجھے نہیں معلوم کہ قرآن جو سات آسمان کہتا ہے دو سات آسمان سے کیا مراد مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا پھر انسان سمجھے گا کہ ٹھیک ٹھیک یہ الفاظ جو ہیں سات آسمان یہ منطبق ہوتے ہیں اس حقیقت پر جو آج ہمارے علم میں آئی ہے پہلے نہیں آئی تھی البتہ ایک اور نقطہ جو بہت اہم ہے عملی ہے اعتبار سے میں نے اسی لیے یہ ساری تمحید کی ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے نہ سائنس کی ہے نہ ٹیکنالوجی کی ہے اس حوالے سے ایک بڑا منتقی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اسلاف نے قرآن کی ان آیات کا کوئی خاص مفہوم معین کیا اپنے دور کی معلومات کی سطح پر ہمارے لیے لازم نہیں ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں سائنسی فنومینا کو جو سائنسی ترقی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے سمجھیں گے یہاں تک کہ اب آخری بات از کر رہا ہوں خود حضور کا فرمان بھی اس میں قطعی نہیں ہوگا یہ بات بہت شکیل اور گراں گزرے گی بہت سے لوگوں پر بڑے. سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر حضور کی کوئی حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی ہم کوئی دلیل قطعی سمجھیں گے اس کی وجہ کیا ہے ایک واقعہ بہت اہم ہوا حضور کی زندگی میں حضور جب ہجرت فرما کر تصیف لائے مدینہ منورہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی پیدائش مکے کی ساری زندگی آپ نے وہاں گزاری وہ <Aufs3> وادی وغیرہ زراعت ہے وہاں کو پیداوار کوئی زراعت کوئی کاشت ہوتی نہیں تھی آپ کو کوئی تجربہ سرے سے نہیں تھا ہاں تجارت کا تجربہ تھا بھرپور تجارت کی تھی یہاں آئے تو آپ نے دیکھا کھجوروں کے سلسلے میں انصار مدینہ تعبیر نخل وہ اس کا ایک اصطلاح ہے کھجور ایک ایسا پودا ہے جس کا ایک فی میل فلاور ہوتا ہے اور ایک میل علیحدہ اب میل فلاور اور فی میل فلاور ان دونوں کو قریب لے آئے تو اس سے اس بات کا زیادہ امکان ہو جاتا ہے فرٹیلائزیشن ہو اور پھل بنے اور زیادہ آپ کو پھل حاصل ہو فصل زیادہ ہو اگر وہ فاصلے پر رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا امکان کم ہو تو وہ ان کو قریب جوڑ دیتے تھے حضور نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ایسا نہ کریں تو کیا ہے یعنی نیچر جو ہے نیچر کین ٹیک کیئر آف سیلف آخر فطرت ہے فطرت نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہے صرف یہ کہا آپ نے آپ نے روکا نہیں لیکن بات ہے صحابہ کے رام کے لیے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کا اتنا کہنا بھی گویا کہ حکم کے درجے میں تھا انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا فصل کم ہو گئی اب وہ ڈرتے ڈرتے جکتے ججکتے حضور کی خدمت میں آئے حضور آپ نے فرمایا تھا ہم نے وہ نہیں کیا تعبیر نقل اس سال نہیں کی ہم نے فصل کم ہوئی ہے آپ نے فرمایا انتم تم عالم وے امور دنیا کم. اس کا ایک ایک لفظ یاد کر لیجئے انتم عالم وے مور دنیا کم. اپنے یہ دنیاوی اور مادی معاملات میں تم زیادہ تجربے کار ہو تم زیادہ حقائق سے واقف ہو میں عالموں لفظ, لفظی ترجمہ یہاں کرنا جو ہے اس کی ضرورت مجھے نہیں ہو رہی تم زیادہ واقف ہو ان چیزوں سے میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا آپ ٹیکنالوجی پڑھانے نہیں آئے تھے آپ طب سکھانے نہیں آئے تھے آپ کوئی اور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے ورنہ تو ہم شکوا کرتے کہ آپ نے ہمیں ایٹمب بنانا کیوں نہیں سکھا دیا پہلے نہیں یہ موضوع ہی نہیں ہے قرآن کا موضوع معین ہونا چاہیے قرآن کا موضوع انسان کی ہدایت اس ہدایت کے لیے جس قدر اس کو ضرورت ہے علم کی کہ وہ جو یہ فزیکل فنومینا ہیں ان کے حوالے سے بھی ہدایت حاصل کرے اس حد تک ان کا تذکرہ ہے. لیکن یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو شہد مزمر ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا کوئی مفہوم ہمارے اسلاف نے ایک ہزار برس پہلے یا چھ سو برس پہلے سمجھا ہو اور وہ مفہوم غلط ثابت ہو جائے وہ ایک الحدہ بات ہوگی لیکن قرآن مجید کا ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر کہیں ایسی بات نہیں آ سکتی اب آئیے فہم قرآن کے اصول ظاہر بات ہے کہ اس موضوع پر اصول تفسیر پر کوئی مجھے تفصیلی اس وقت گفتگو کرنے کا موقع تو نہیں ہے البتہ یہ کہ ساتھ گنتی کر کے چیزیں نوٹ کر لیجیے کہ جس سے قرآن مجید کے فہم میں سہولت حاصل ہوگی پہلی بات وہ کو جو کسی درجے میں پہلے بھی سامنے آ چکی ہے قرآن کا اسلوب استدلال منطقی نہیں ہے فطری ہے ایک ہوتا ہے منطق کی گتھیوں سے اور منطق کے اصولوں سے اور منطق کے کی دلیلوں سے بات ثابت کیے نہیں قرآن فطر کے انسانی کے مطابق بات کرتا ہے ایک انپڑھ شخص بھی قرآن کو اپنے سے دور یا اپنے آپ کو قرآن سے دور نہیں سمجھے گا اگر ذرا وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہوں بس لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ کہ منطقی نہیں فطری ہے یا اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کیا جائے خطابی ہے خطابی, ہے خطابی کیا ہوتا ہے جو میں کیا لفظ کر چکا ہوں خطبہ خطبے کی ایک شان ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ساتھ جذبات سے بھی اپیل کرتا ہے اور اس میں آپ کو ایک اپنے باطن میں جھانکنے کی دعوت دی جاتی ہے تم ذرا اپنے باطن میں جھانک کر دیکھو بعض آیات ایسی ہیں بڑی پیاری آیات ہیں افل لاہ شکل فاطر سماوا کے بس کیا اللہ کی ہستی میں بھی کوئی شک ہو سکتا ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور کرو سوچو یہ صرف آپ کے درو بھی نہیں آپ کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت ہے اسی طرح اہم گملتا شدون انہ ہے آلحت لوہڑا کیا واقعہ تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے یہ گویا کہ کسی کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر پیس سنگھ کا اس کے ساتھ کسی سے سوال کرنا کیا واقعی اب اس میں در حقیقت حقیقت کون سی ہے پس مندر میں یہ بنائے ہوئے ڈھکوسلے ہیں ان خود تمہارا دل مطمئن نہیں ہے تم کہتے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہماری بات ہے اور یہ ہمارا باروسی عقیدہ ہے ہادہ ماں وجد نہ آلے ہے ہم نے آبا لیکن واقع تم کرو کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کیا اللہ کے سوا اور موجود اس کو آپ کہیں گے خطابی نمبر دو قرآن حکیم میں دو طرح کی آیات ہیں محکمات اور متشابہات یہ سورہ آل عمران کے شروع میں یہ بہت اہم مضمون جو ہے وہ آ ہے ہو نذی اندلا علیہ کل کتابہ من ہو آیات محکمات ہن امول کتاب ہے وہ اہرو عمران آیت نمبر سات اب یہ جو متشابہات ہیں یہ کون سی ہے اور محکمات ہیں وہ کون سی ہے اس کو ذہن میں رکھیے نمبر ایک محکم قطعی تمام جتنی بھی آیات احکام ہیں وہ محکم یہ کرو یہ نہ کرو یہ جائز یہ حرام آیات احکام محکم اسی ایک مادے سے نف بنا ہے یہ محکم بھی اور احکام حکم البتہ عالم غیب کی ساری خبریں متشابہات میں سے عالم غیب ہو عالم ارواح ہو عالم برزق ہو عالم آخرت ہو ان کے تمام حقائق یہ متشابہات میں سے. ان کو ہم حقیقت سمجھ نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہی نہیں ہمارا وہ مشاہدہ ہی نہیں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں ایک تو وہ نعمتیں ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے اور ان الفاظ میں ہے جن سے ہم واقف ہیں اب ان میں تو یہ ہے کہ حور و قصور اور پھل اور یہ اور دودھ اور شہد اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں ہم جانتے ہیں تو وہ بھی حق ہے ایسے ہی ہوں گی اتو میں ہی متشابہ لیکن یہ صرف نزل ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزل من غفور ان جو اصل ضیافت ہونی ہے اہل جنت کی اس کے بارے میں فرمایا وہ نعمتیں دیرے ملے گی مالا این ان رات ولا ازن ان سمیت وما خطرہ داخل میں نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہ کسی کان نے کبھی سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک وارد انہیں ہم کیا سمجھیں تو عالم برزخ عالم آخرہ عالم غیب عالم ارواح ان کی تمام چیزوں کو ہم آیات متشابہات میں سمجھیں البتہ یہ جو سائنٹیفک فینومنا والی باتیں ہیں نازی علوم کی ان میں یہ ہے کہ متشابہ اور محکم ہونے کا معاملہ بدلتا چلا جا رہا ہے جب تک وہ ہمارا سائنسی علم وہاں تک نہیں پہنچا تھا وہ آئے ابھی متشابہ تھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب جبکہ وہ بات وہاں پہنچ گئی اور کھل گئی بات اب معلوم ہوا کل فلکی اب یہ آیت محکمات میں آ اب یہ وہ بات نہیں رہی کہ جس کا صحیح صحیح مفہوم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو تیسری بات تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے تفسیر کا عام طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے لفظی طور پر الفاظ کی بحث نہوی بحث قواعدے گرامر جو ہے ان کے حوالے سے جو بحث کی جائے گی وہ تفسیر ہے اور اس کی اصل حقیقت اور مدلول کو سمجھنے کی جو کوشش کی جائے گی وہ تعویل ہے تو یہ دو الفاظ جو ہیں یہ مختلف ہو گئے تفصیل اور تعویل نمبر چار تعویل عام اور کاویل خاص یہ بہت اہم موضوع ہے دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ایک خاص ٹائم اینڈ اسپیس پس منظر میں آج سے چودہ سو برس قبل عمل سو دس عیسوی سے لے کر چھ سو بتیس عیسوی تک نازل ہوا حجاز میں نازل ہوا اس کی ایک اولین مخاطب قوم تھی وہ انپڑھ قوم تھی امی قوم تھی پڑھے لکھے شاز اشاد معدوم کے درجے میں تھے وہاں فلسفے کا سوال نہیں کوئی منطق کی بات نہیں کچھ بھی نہیں اور اولین مخاطب وہی ہیں اور جو بھی حالات ہیں اس وقت کے ان کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اب قرآن مجید کی ہر آیت پر اولن غور ہوگا اس اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی ہے تو اس کا اس وقت کیا مفہوم سمجھا گیا اس خاص کانٹیکس میں ڈائمنڈ سپیس کانٹیکس میں کیا مفہوم سمجھا گیا یہ ہے تعبیل خاص لیکن اب دوسری طرف دیکھیے یہی کتاب کتاب ہدایت ہے ابد الباب تک کے لیے اسی کتاب کو بیسویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ بننا ہے اگر دنیا طویل ہے اور پانچ سو برس تک ہے تو پچیسویں صدی عیسوی کے انسان کے لیے بھی ہدایت نامہ یہ کتاب بننی ہے یہ عرب کے امیدین کے لیے ہدایت نامہ تھی تو ایران کے فلسفیوں کے لیے بھی تو ہدایت نامہ تھی لہذا ان الفاظ کے اندر یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے جو بہت نمایاں ہے کہ ان الفاظ کے اندر کہ جو ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئے اور اس وقت ان کا ایک معین مفہوم سمجھا گیا انہی میں وہ عموم بھی موجود ہے کہ اسی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اخبار کی جا سکتی ہے اس کو ہم کہیں گے تعمیل عام اس کانٹیکٹ سے ذرا نکال کر اب اس آیت کے الفاظ اس کا در و اس کا ماں سبق اس کے بعد ماں بعد سیاق و سباق اس کے حوالے سے بیٹھ کر بات کی جائے تعویل خاص میں شان نزول پیش نظر رہے گا تعویل عام میں اس آیت کے الفاظ ان کا درو بشت اور آیت کا سیاق و سباق یہ زیادہ زیر بحث رہے گا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں نہ تو انسان صرف تعویل خاص تک اپنے آپ کو محدود کر لے اگر وہ کرے گا تو گویا کہ وہ صرف اس دور کا قرآن پڑھ رہا ہے آج کا قرآن وہ نہیں پڑھ رہا قرآن کے اندر تو واقعہ یہ شان ہے کہ میں جس کے لیے الفاظ یہ استعمال کیا کرتا ہوں کہ ہر دور کے ہر دور کے افق پر ایک خورشید تازہ کے معنی طلوع ہوگی یہ کتاب معلوم ہوگا آج کا قرآن ہے یہ ہمیں آج ملا ہے قرآن اور گویا کہ آج جو ہمیں مسائل در پیش ہے ان کا حل ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے یہ اس کا اعجاز ہے اس کا کمال ہے اس اعتبار سے نوٹ کیجئے طاویل خاص اور طویل عام یہ الفاظ کیونکہ بار بار دورانے دورے ترجمہ آئیں گے تو اس لیے میں نے اصطلاحات سے چاہا کہ آپ واقف ہو جائیں ایک اور اس میں بات سمجھنے کی ہے تزکر اور تدبر قرآن سے بنیادی ہدایت حاصل کر لینا اس کے لیے قرآن انتہائی آسان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ قرآن میں مدے ذرا سی انسان کو عربی آتی ہو کہ براہ راست قرآن کا مفہوم آپ کے ذہن اور قلب پر ناول ہوتا چلا جائے بس قرآن کا اصل جو پیغام ہے جو اس کی اصل ہدایت ہے اس کی تمثیل یوں سمجھئے کہ سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے ٹوٹ جائے تو میلوں جو آئل ہوتا ہے وہ سطح سمندر کے اوپر پھیل جاتا ہے سطح پر رہے گا نیچے تو جائے گا نہیں تو یوں سمجھئے کہ قرآن مجید کا جو لمبے لباب ہے لمبے لباب وہ اس کی سطح پر موجود ہے لیکن اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سطح ہی سطح ہے اس کی گہرائی فیتملس اس کی گہرائی وہ ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اب اس کے لیے تابدک گہرائی میں غوطہ بری کرنا قرآن میں ہو غوطہ زنگ اے مرد مسلمان اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی مشکل ترین کتاب اچھی طرح سمجھ لیجیے اس کی تہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں غلطی سے ہم کبھی کبھی کسی شخص کی مدح کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں فلاں شخص کو قرآن پر بڑا عبور حاصل ہے ایک عالم دین نے یہ الفاظ میرے بارے میں کہہ دیے تھے میں نے فوراً ٹوک دیا میں نے کہا اچھا یہ قرآن کی آپ نے گویا کہ قرآن مجید کی شان میں گستاخی کی ہے قرآن کی توہین کی ہے عبور کہتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو چلے جانا دریا عمور کر دیا قرآن کے کنارے ہیں ہی نہیں یہ نا پیدا کنار سمندر ہے اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں نہ اس کی گہرائی اور نہ اس کے کنارے لہذا پوری پوری زندگی کوئی امام راضی ہو کوئی زمکشری ہو کوئی کوئی ہو پوری پوری زندگی کھپا کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے قرآن مجید کو بتمام و کمال سمجھ لیا ہے باز اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ناممکن ورا ورا ثم ورا ورا یہ ہے تذکر اور تدبر اس کے لیے تو پوری زندگی انسان کھپائے پورا وقت اس کے لیے لگائے پوری صلاحیت کھپا دے تب بھی وہ بہت سی جگہوں پر پھر بھی کہے گا ولہ عالم امام راضی کو بھی نملوم کتنے مقامات پر جا کر یہ کہنا پڑا ہے اللہ بہتر جانتا ہے مقام مقام الغام کن محیب یہ مقام تو بہت محیب ہے پرحیبت ہے بہت گہرا ہے بہت غامص ہے امام راضی کہہ رہے ہیں تیس جلدوں میں تصویر لکھنے والا شخص بارک اللہ لی و فر فی عظیم میں و میاں و ایاکم کہ و نکل ہٹے